یہ حنانے کے امراض کا مسئلہ ہے۔ قرطبی کی صحیح کلام احد زوجین وله ولد صغير فر وندعو مسلمن بإسلامی۔ ان فی جالد سبن له نظرا۔ له کو ان کا احد دی مسلمن اگر کوئی مسلمان ہو اور اسی طرح جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے مسلمان ہو جائے وہ لہو و لد اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو اسلامی تو وہ بچہ بھی اسی مسلمان کے تابے ہو کر اس اس اس اس اس کے اسلام کے ذریعے سے مسلمان ہی ہوگا بے اللہ کی جا لے گی تب اس لیے کہ بچے کو جا لے گی اس کے تابع بنانے میں یعنی مسلمان کے تابع بنانے میں نہ اس پر شفقت ہے اس کے لیے شفکت ہے یہ مسئلہ جان کر دیا کہ اگر دو جین کیونکہ کافر تھے اور ان میں سے تھے کہ ایک کوئی مسلمان ہو جاتا ہے بیوی مسلمان ہوگی شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی مسلمان ہوگی یا شوہر اگر بیوی مسلمان ہوگی تو شوہر کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے پہلے بیوی نے بچے کو جنم دے دیا تو اس صورت میں جو بچہ ہوگا وہ اپنے مسلمان ماں یا باپ کے تابع ہوگا کہ مسلمان ہی دہلائے گا صورت <تصال> <ان> اس میں <تصال> <ولا دن> <ان> اسی کفر کی حالت میں ان کا ایک بچہ بھی تھا پھر <تصال> <تصال> ان میں سے اسلم احد ہوگا ایک مسلمان ہو گیا پہلے کافر تھے چھوٹا بچہ بھی تھا ان کا کوئی مسلمان ہو گیا تو اب جو بچہ ہوگا ہو دلیل دے رہے ہیں بچے کو مسلمان بنانے اور مسلمان کے تابع بنانے میں یہ بچے کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ ہے محبت کا معاملہ ہے جی اس وجہ سے کہ بچہ مسلمان ہو کر ایک تو آمن والا ہو جائے گا دنیا کے اندر بھی اس کو عزت ملے گی شانہ شوقت ملے گی اور آخرت میں بھی یہ عذاب سے بچ جائے گا اور طرح طرح کے مسائل سے بچ جائے گا عذاب قبر وغیرہ سے زوزہ اذا سے ان چیزوں سے بچہ بچ جائے گا جب وہ مسلمان ہوگا لہٰذا بچے پر نظر کرم کرتے ہوئے شفقت کے پہلو سے نظر رکھتے ہوئے بچے کو مسلمان کے تابع کیا جائے گا جی یعنی ینڈ میں بھی کوئی ایک مسلمان ہو گیا اس کے اسلام کے تعلق بچے کو کیا جائے گا بچے کو مسلمان منانا چاہے گا یہ مطلب بیان رکھ دیا اور تبان لہو نظر کا منع ہے اس کے لیے شبکت کا پہلو بڑھتے ہوئے شبکت کیا تھی کہ مسلمان ہوگا دنیا میں بھی امن چہن نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی روزت کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا تو یہ بچے کے لیے شقت ہے اسی شقت کی بنا پر ہم بچے کو اسلام کی وجہ سے مسلمان کے تابع کریں گے اگلا مطلب دیکھیے تو بہرحال یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ روجین کافر تھے ان کی اولاد تھی یا ان میں سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو جو بھی مسلمان ہوا یا بعد میں جو مسلم اسلام لے کر آیا وہ حال بچہ ہر حال میں اسلام کی وجہ سے اس مسلمان کے تابع ہوگا اس میں بچے کے لیے دین اور دنیا دونوں طرح کی شفقت کا پہلے ہاں جی منقانہ احدہ کی تعریف کیا ہے کتاب اور اگر میں سے, یعنی سے کوئی ایک کتابی ہے آرے کتاب میں سے اور دوسرا مجوسی ہے جی. پل والا دو کتاب تو بچہ ہوگا. کتابی, کتابی ہوگا کتابی جی کتابیں بچے میں بچے کے لیے اس کتابی کتابیں بنانے میں نظر شخص ہے دن مجوسیت تو شبل کیونکہ مجوسیت یہ زیادہ والی چیز ہے بہ نسبت کتابی سے بشاطنا یعنی مجوسی ہونا کتابی ہونے سے برا ہے بشاط رحیم تعارب امام شاط رحمتہ اللہ علیہ مسئلے میں ہمارے مخالف ہیں تعارف کی وجہ سے ترجیح اور ہم نے ادب ادبت ترجیح ہم نے ترجیح ثابت کر دی ہے دیکھیے گا یہ اس مسئلہ بیان کر دیا کہ احد زوجین یعنی زوجین میں سے کوئی ایک کتابی ہے اور دوسرا مایوسی ہے تو اس صورت میں بچہ کتابی کے سابق ہوگا خا ماں کی کتابیاں ہو یا باپ کتابی ہو جو بھی ہو بچہ اور اسی کتابیں ہوگا جو کتابی ہو یہیں کتاب میں کتابی کا مطلب آرے کتاب میں سے ہوگا کیونکہ اس کی وجہ بیان کر دی دیوسیت شرمن کیونکہ ذلت کے اندر مذمت کے اندر جو مجوسیت ہے یہ بہت بڑی ہوئی ہے کس سے کتابی ہونے سے جی اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں یہ آہ، کچھ احکام میں مسلمانوں کے قریب قریب بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے جیسے آہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذریعہ حلال ہوتا ہے جی ان کے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرنا ہلال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے جی اور آخرت کے اندر بھی جو کتابی ہوں گی ان کو آزاد بنسبت مجوسیوں کے طرح کام درجے کا ملے گا تو اس صورت میں یہاں بھی مجوسیت کے مقابلے میں کتابیت میں بچے کا زیادہ فائدہ ہے لہٰذا بچے کو بچے کے ساتھ محبت اور شقت کا معاملہ کرتے ہوئے اس طرف دیکھتے ہوئے بچے کو کتابی کے تابع بنایا جائے گا جی اگلی جو بات کی ہے مطلب رحمتہ اللہ علیہ نے بس شادی افتہار ہوگی اس مسئلے میں کہ بچے کو کتابی کے تابے بنائے جائے گا اس میں تعارض کی وجہ سے ہمارے مخالفہ تعارض کیا ہوتا ہے دیکھیے رقم جی ایک بات کو سمجھو والی بات ہے کہ امام شاطر رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب جو ہیں کتابی بچے کو کتابی کے تابے بنانے میں اس لیے تعبیع بنایا گیا کہ اہل کتاب جو ہیں کچھ احکامات میں ہمارے ساتھ ہیں جیسے ان کا ذریعہ جائز ہے حلال ہے اور, اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے تو اس معاملے میں حلت کا پہلو غالب ہے یعنی اہل کتاب کی طرح یہ چیزیں دیکھیں اور پھر بچے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے کتابی کے تابع بنا دیں تو اس میں حلت کا پہلو غالب ہے تو ایک حلت ہے زدی بھی حلال ہے نکاح کرنا بھی ان کی سے حلال ہے اور اسی وجہ سے بچے کو ان کے تابع بنایا جا رہا ہے تو حلت کا پہلو ہے اس کے اندر جی اس حلت کی وجہ سے بچے کو اس کے تابع بنا دیا اور دوسری طرف دیکھیں وجوسی کے تابع بنانے میں ایک تو ان کا زدیا بھی حلال نہیں ہے اور ان کے عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے. یعنی کہ حرام ہے تو اس صورت میں حرمت کا پہلو غالب ہے اگر بچے کو اس کے تابع بنائیں گے تو اس صورت میں حرمت ہے حرمت کا پہلو غالب ہے کہ ان کا زدی بھی حرام اور ان کے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام جی اس میں حرمت کا پہلو غالب ہے اور قاعدہ یہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ جہاں علت اور حرمت اکٹھے ہو جائیں ان کا تعارض ہو جائے باہر مقابلے میں آ جائیں تو وہاں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے قلت کو ترجیح نہیں ہوتی جی. لہٰذا بچے کو بچے کو بجائے کتابی کے تعبے بنانے کے مجوسی کے تعبیر بنایا جائے گا یہ امام شاطی رحمت اللہ کی دلیل ہے اس بات کو پھر سمجھیے گا نام شاہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچے کو کتابی کے تابے بنایا اہل کتاب کی ہم نے تابے بنایا نے تابے بنایا اور کس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ چونکہ اہل کتاب مسلمانوں کے قریب قریب احکامات میں ان کا ذریعہ کھانا بھی حلال ہے اہل کتاب کا جی اور وہ نکاح کرنا بھی ان کے ہاں حلال ہے تو اس صورت میں بچے کو پہلے کتاب کی یعنی کتاب بھی کتابیں بنا دیا جائے گا تو امام شاہراہ مطلب کہتے ہیں کہ اس میں قلت کا پہلو غالب ہے وہ ایک چیز حلال ہو رہی ہے اور دوسری طرف نظر کریں کہ مجوسی کا معاملہ ان کا ذدیہ بھی حرام ہے اگر وہ کسی جانور کو کریں ہمارے لیے کھانا حرام ہے نہیں کھا سکتے اور ان کے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے ہمیں اجازت نہیں ہے تو اس طرف دیکھیں تو حرمت کا پہلو غالب ہے تو اب مجوسی اور کتابی میں سے ایک مجوسی ہے ایک کتابی ہے تو یہاں پہ ایک قلت ہے ایک حرمت ہے تو جب دونوں میں تعارف آ جائے تو زیادہ یہ ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا امام شاط رحمتہ اللہ علیہ کی نزدیک بچے کو مجوسی کے تابع بنا دیا جائے گا جی لیکن احناف ہوں گا متحال اس کا جواب دیتے ہیں کہ امام شافی کا ضابطہ اور ان کی دلیل واقعی بالکل ٹھیک ہے مضبوط دلیل ہے اس میں کچھ شک نہیں ضابطہ یہی ہے کہ جہاں قلت اور حرمت دونوں اکٹھے ہو جائیں وہاں حکومت کو ترجیح دی جاتی ہے جی لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ بچے کی طرف ہم نے شفقت کا پہلو غالب رکھنا ہے بچے کی طرف بچے کے لیے محبت اور شفقت دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا بچہ وہ کتابی کے تابع ہوگا نہ کہ مجوسی کے دبتہ آپ کا اپنی جگہ پہ ہے شریر ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں داختہ بھی مانتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس صورت میں مطلب ہے ہم نے بچے کی زندگی کو دیکھنا بچے کے مستقل کو دیکھنا ہے اس کی دین اور دنیا دونوں کو ہی تباہ ہو جائے مجوسیت میں رہ کے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بچے کو کتابی کے تابع بنا دیا جائے تاکہ اس کی دنیا بھی کچھ ٹھیک ہو جائے اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ مجوسیوں سے ذرا کم ہو جائے وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امراته وإن أبا طرق القاضي بينهما وكان ذلك طلاقا عند بحنيفة رحمه الله محمد رحمه الله وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليه الإسلام فإن أسلمت فإن رسوله وإن أبت صدق الخاضي بينهما ولن تكون الفرقة صلاحا وقال أبو يوسف رحمه الله لا تكون الفرقة صلاحا في المجهين أما العرب فمذهبون وقال الشاطير رحمه الله تعالى لا يورد الإسلام لأن فيه تعرضا لهم وقد ظمنا بأخذ ذمة اللہ اللہ دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں کسی عبارت میں اور امہ کے اخبار میں ذکر کر دیے گئے ہیں آگے پھر لانا سے ان کی دلائل شروع ہو رہی ہے پہلے بات کا ترجمہ دیکھیے جب عورت مسلمان ہو گئی کیونکہ یہ نکاح اہل شرک کا بات چل رہا ہے کفار کے نکاح کا بات چل رہا ہے تو پہلے حالت کفر تھی پھر عورت مسلمان ہو گئی مزوجہ کافروں اور اس کا شوہر کافر تھا اسلام تو اس شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا اسے کہا جائے گا اسلام دیکھا جو اس کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے تو ان اسلامہ کا اگر شوہر اسلام نے آیا تو وہ اس کی بیوی بن جائے اسی کی بیوی رہے گی وہ ان آبا اور اگر اسلام رہ سے انکار کر دی انکار کر دیا پر میں کل قابو بھی رہوں تو قابو ان دونوں میں تفریح کر دے گا جدائی کر دے گا قاضی ان دونوں میں جدائی کر دے گا جی مکان آزادی کا طلاق احمدی حنیفۃم اللہ محمد رحم اللہ تعالی اور قاضی کا یہ جدائی کرنا ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دینا یہ حضراتِ طرفین رحیم اللہ کے نزدیک طلاق شمار ہوگا یاد رکھیے گا اس مسئلے کو یاد رکھیے قاضی نے ان دونوں میں تفریق کر دی یعنی بیوی مسلمان ہو گئی شوہر ابھی کافر تھا شوہر کو اسلام لانے کی دعوت دے دی, دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا اگر تو وہ اسلام لے آتا تو وہ اس کی بیوی رہتی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے گا اور قاضی کی یہ تفریق کرنا یہ طلاق شمار ہوگا اگر ہاں جی دیکھیے دوسرا مسئلہ اس کا بھی بھارت کا وہی اسلامت مجوسی تم اور اگر میاں بربی میں سے, زوجین میں سے شوہر اسلام لے آیا بتا کروں مجوسیا تم اور اس کے ہاں جو بیوی ہے وہ مجوسیہ ہے تو اسلام تو اس عورت پر اس کی بیوی پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اسلام لانے کا کہاں جائے گا ان اسلامت وہ اسلام لے آئی مسلمان ہو گئی امراط ہو تو وہ اس کی بیوی رہے گی وہ ان ادب پر رقم خاص اور اگر اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو دونوں میں تفریف کر دے گا اور یہ تخریف کرنا یہ جدائی کرنا طلاق شمار نہیں ہوگا ایک ہی مسئلے میں دو صورتیں بیان کر دی ہیں پہلی صورت میں حضرات رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جدائی کرنا کہ جب انکار شوہر کی طرف سے ہو اسلام لانے میں تو طلاق شمار ہوگا اور جب انکار عورت کی طرف سے ہو اسلام لانے میں تو اس صورت میں یہ جدائی جو ہوگی یہ طلاق شمار نہیں ہوگی آگے دیکھیے تو قان ابو یوسف رحمہ اللہ تقنخوط امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ ان کی جدائی یا ان کی تفریق یہ دونوں صورتوں میں ہی طلاق واقعہ نہیں ہوگی دونوں صورتوں میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی اوپر والی صورت میں بھی جب مرد کے اوپر اسلام قبول کرنے کا کہا گیا تھا وہ مسلمان نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے قابل نے تفریح کر دی تو حضرات اور خیر کے نزدیک اطلاق واقعہ طلاق کی طرح تفریح ہوگی ایک طلاق دے دی گئی ہے لیکن دماغی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور دوسری صورت میں تو خود دوسرے حضرات بھی طلاق شمار نہیں کرتے کہ جب اسلام لانے کا انکار عورت کی طرف سے تھا نے تفریح جدائی کر دی تو وہ تلاق کی طرح نہیں ہوگا مسئلہ اس میں سارے متفق ہیں رحمت اللہ کہتے ہیں کہ کتنے صورتوں میں یہ تلاق شمار نہیں ہوگا جدا کرنا یا تفریق کرنا امن فمز ہنا یہاں سے یہ بات سمجھا رہی ہے اچھا ان کے درائل آگے آ رہی ہیں یاد رکھیں رکھیے مسئلہ کام ذکر کر رہا ہوں درائل ذکر نہیں کر رہا درائل آگے آ رہے ہیں تو کے پہ امن فمز ہنہ بہرآ پیش کرنا یعنی اسلام کا پیش کرنا احرط دو جین جب مسلمان ہو جائے یعنی دو جین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا جیسے اوپر والے مسئلے میں بیوی مسلمان ہو گئی جی نیچے والے مسئلے میں شوہر مسلمان ہو گیا اسی طرح اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے پر اسلام کو پیش کرنا یہ ہمارا مذہب ہے احناف کا کہ دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس کی بیوی برقرار رہے اگر وہ اسلام نہ لے آئے تو پھر میں تفریح ہوگی مگر نہ تو وکال شاطر اور راہیم اللہ, اللہ امام شاطر حاحت اللہ تو اس بات کے حق میں ہے ہی نہیں کہ جب زین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے امام شافی اس کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کو پیشی نہ کیا جائے وجہ اس کی ذکر کر رہے ہیں ری انافی امام شافی کی دل تو یہی پہ دے کے بات ختم کرتی اس کے ساتھ ہی وہ کیا ری انتی تہاں رزلہ ہوں کیونکہ اس اسلام پیش کرنے میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ لازم آئے گی جبکہ ہم نے جب ان سے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ تم ہمارے, ہمارے رہو گے تو ہم تمہارے تمہیں چھیڑ پانی نہیں کریں گے تم جو بھی کرو کیونکہ وہ ہماری امان میں ہیں اللہ ہوں اور ہم ان کو دے چکے ہیں عقد ذمہ کی وجہ سے اللہ نوالا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑفانی نہیں کریں گے ان کو لوک جھوک نہیں کریں گے اللہ انگاح فروغ صاحب اسلامی ہم اگر یہ مل کے نکاح دفاغی تعلقات سے پہلے غیر و مستحکم نہیں تھے مل نکاح مضبوط نہیں تھی سید اخر اسلام تو یہ اسلام لانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی یعنی نکاح ختم ہو جائے گا کوئی ایک اسلام لے آیا تو. اور بادہ متحد اور تعلقات کے بعد مل نکاح جو ہے نکاح ملکیت یہ مضبوط ہو جاتی ہے مستحکم ہو جاتی ہے فیصلہ دل تو یہ مدت رہے گی تین حیر گزرنے تک کما سے تلاقی جیسے کہ طلاق میں ہوا کرتا ہے یہ رحمتہ اللہ علیہ سرما رہے کہ جیسے اسلام کی وجہ سے جب تک تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے تو وہ نکاح کی ملکیت کمزور تھی غیر متحدہ تو غیر مستحکم تھی جی. اس وجہ سے ان میں تفریق ہو گئی دوسری صورت میں دوسری صورت میں جب تعلقات قائم ہو چکے تھے بن چکے تھے اس کے بعد جی تین جی درانی گزر جائیں گے صبح پھر معاملہ ختم ہو جائے گا دیکھیے ہماری دلیل یہ ہے انافہ مقاصد نکاح فوٹ ہو چکے ہیں فلاب و تب ان سبب انقت اور ضروری ہے کوئی ایسا سبب بتلانا بیان کرنا کہ جس کے اوپر پرکت کی بنیاد رکھی جائے یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کی وجہ سے ان میں تفریح آ گئی جدائی آ گئی قاضی نے تفریح کر دی اس سے وہ تفریح فراغ شمار ہوگی تو ہماری دلی یہ ہے کہ چونکہ اب ان کے مقاصد نکاح خود ہو چکے ہیں تو اب ضروری ہے کہ کوئی سبب ایسا ڈھونڈ لیا جائے کہ جس کو فرقت کی بنیاد بنایا جائے جدائی کا سبب بنایا جائے اب اگر مانتے ہیں اسلام کو ورنہ اسلام و فلاح اللہ صلہب اللہ اگر تو یہ کہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ جدائی کا سبب بنا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں رہے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام تو وہ تو اطلاع فرما برداری کا نام ہے اور یہ فرقت جو ہے جدائی یہ تو ایک قسم کی نعمت سے محروم ہونے والی بات ہے کیونکہ نکاح کا ہونا بیا دیدی کے تعلقات کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے تو کسی بھی نعمت کے زوال کا سبب اسلام نہیں بن سکتا اسی لیے کوئی ایسا سبب ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو اس فرقت کی اس جدائی کا سبب بن جائے اس کے لیے بنیاد بن جائے اسلام اس کی بنیاد نہیں بن سکتا اسلام نعمت کے زوال کا درخت نہیں دیتا بلکہ نعمتوں کے حصول کا درخت دیتا ہے تو بنے اسلام و ترافی اسلام تو شرافت آپ ہے لا رسل ہے سبب بن اسلام اس فرقت کے سببت کے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جی, جی, جی, جی, جی اسلام اس کا سبب نہیں کہ جی اسلام اب اسلام کو پیش کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اسلام کو پیش کیا جائے گا لیہس المقاصد بالاسلام اسلام کے اسلام لانے کی وجہ سے مقاصد سارے کے سارے جو کو حاصل ہو جائیں اور اس سبقرقہ کو یا پھر بنیاد یہ ہوگی کہ جو جدائی ہے ان کے درمیان میں تفریق ہوئی ہے اس کا سبب ابا ہوگا ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو یعنی زو جین میں سے ایک نے انکار کیا ہے تو وہ انکار جدائی کا سبب ہے اسلام جدائی کا سبب نہیں ہے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جی بات کا معنی انکار ہے کیونکہ ممیشہ رحمتہ اللہ نے کہا تھا نا فی الحال اسلام ہے کہ مل نکا نکاح کی ملکیت ختم ہو جائے گی نقل اسلام سے تو یہی اسی دلیل کا جواب دیا ہے احناف فراہم اللہ نے نہیں اسلام کی وجہ سے مل نکا ختم نہیں ہوئی بلکہ زوجین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے انکار کی وجہ سے اس کے درمیان میں ہوئی ہے اسلام کو مل کے نکاح کے زوال کا سبب نہیں بنا سکتے بلکہ روزین میں سے کسی ایک کے انکار کو مل کے نکاح کا زوال کا سبب بنائیں گے جی مل کے نکاح نکاح کا مالک ہونا روزین میں سے ہر ایک کا جیسے نعمت ہوتی ہے اور اسلام کسی بھی انسان کو اسے نعمت نہیں چھی نعمت سے معروف نہیں کرتا اسلام اس چیز کا درخ ہی نہیں درخت بلکہ اسلام سے نعمتوں کا حصول ہو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اسے لہٰذا اسلام کو ہم مل کے نکاح کے جواب کا سبب نہیں بنا سکتے اور مل کے نکاح کا جواب کا سبب بنا کیا چیز ہے وہ بنی ہے ان کا آپس کا انکار کرنا یوسف رحمہ رحمۃ تو ہم نے اس مسئلے میں آئمہ کے مسئلے کو پڑا ہے سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پہلے یاد رکھیے گا اس مسئلے کو پھر سے کہ سرکان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام لانے سے انکار شوہر نے کیا ہے اور جدائی شوہر کی وجہ سے واقع ہوئی ہے تو گویا یہ جدائی ایک طلاق شمار ہوگی اب انسان وہ انسان وہ جس جو اسلام لانے سے جس نے انکار کیا ہے پوری زندگی میں اس کے بعد دو طلاق کا مالک رہ جائے گا بس اس کی طرف سے اختلاق ہو چکی اور اگر یہ انکار عورت کی طرف سے آیا ہے تو پھر یہ طلاق واقع نہیں ہو جبکہ امام اب یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں انکار چاہے مرد کی طرف سے آیا ہے چاہے عورت کی طرف سے آیا ہے دونوں صورتوں میں اس کو ہم طلاق نہیں کہیں گے ان کے دلائل کیا ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے اور حضرات طلفین امام اللہ تعالیٰ کے یہ دلائل ان اللہ ہم کل کے سبج میں کریں گے